روشین ہم مسائل کو پڑھ رہے تھے کہ جن مسائل کے اندر کوئی انسان اپنی طلاق کو منسوب کر دے زمانے میں سے کسی زمانے کی طرف زمانے میں سے کسی زمانے کی طرف کوئی منسوب کر دے تو یہ مسائل ہم پڑھ رہے تھے اس کے بعد مصنف علیہ کچھ اس طرح کے کلام لے کر آئے جن کے اندر لوگوں کی بیوقوفی کو ظاہر کر رہے ہیں کہ کچھ لوگ اپنی جہالت کے اندر اس طرح کے کلام کرتے ہیں جن کا کوئی نہ ہوتا ہے نہ کوئی پاؤں ہوتا ہے اس کی ایک ہم نے ایک مثال پڑھی کہ اگر کسی شخص نے یہ کہ کوئی شخص اپنی بیوی کو یوں کہتا ہے اپنی زوجہ کو یوں کہتا ہے کہ تجھے طلاق ہے اس وقت جب میں پیدا ہی نہیں ہوا کہ ہوں طلاق والی ہے تو طلاق کے ساتھ موصوف ہے اس وقت جب میں پیدا ہی نہیں ہوا یہ دیکھیں کس قسم کی جہالت ہے تو یہاں سے اس طرح کے الفاظ کہ جو ایک جہالت میں انسان کر دیتے ہیں ان کے احکام مصنف علی رحما بتلا رہے تھے ان کے احکام مصنف علی رحمان بتلا رہے تھے ایک اس کے اندر سے صورت یہ آئی تھی اگر کسی انسان نے یوں کہا انتی امسی کہ تجھے طلاق ہے گزشتہ کل جو گزر گیا گزرا ہوا دن ہے اس میں حال یہ تھا کہ گزشتہ کل اس بندے کا نکاح ہی نہیں ہوا تھا اس انسان کا اس عورت کے ساتھ نکاح ہی نہیں ہوا تھا تو مصنف علی رحمان نے فرمایا اس صورت میں طلاق واقع نہیں ہوگی کیونکہ اس نے طلاق کو ایک ایسے زمانے کی طرف منسوخ کر دیا جس زمانے میں یہ طلاق کا مالک ہی نہیں تھا ایسے زمانے کی طرف منسوخ کر دیا جس زمانے میں یہ طلاق کا مالک ہی نہیں تھا مالک ہی نہیں تھا تو لہٰذا کسی قسم کی کوئی طلاق واقع نہیں ہوگی پھر مصنف علیہ نے فرمایا دو صورتیں ہو سکتی ہیں کہ اس کے کلام کو لغ ہونے سے بچا لیا جائے بیکار جانے سے بچا لیا جائے اس کی ایک صورت یہ تھی کہ اس سے سے کہ انتی تعلق و سے یہ مراد لے لیا جائے کہ گزشتہ کل میں تو طلاق والی, والی سے مراد یہ ہے کہ گزشتہ کل میں تیرا میرا نکاح نہیں ہوا تھا تیرا میرا کوئی تعلق نہیں تھا یہ مراد لے لیا جائے یا اسے ایک اور خبر مراد لے لی جائے کہ گزشتہ کل میں گزشتہ کل میں کہ تو جناب مطلع تھی کسی دوسرے مرد کی یا دوسرے شوہر کی تو متلقات یہ مراد لے لیے جائے یعنی کہ دو لیکن یہ جو دوسرا احتمال ہے نا یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب اس کی پہلے کہیں پر نکاح ہوا ہو اگر نکاح ہی نہیں ہوا تو پھر ایسا نہیں ہو سکتا یا وہ متوفا ان متوفا انہا زہا ہو کہ جس کا شوہر فوت ہو گیا ہو یا اس طرح کی عورت ہو تب تو یہ دوسری والا جو تعویل مصنف علیہ رحمان نے بیان کی وہ درست ہو سکتی ہے ورنہ درست نہیں ہو سکتی بہرحال اس کے بعد ایک اسی مسئلے کو تھوڑا سا اور وضاحت کے ساتھ پیش فرما رہے ہیں مصنف علیہ رحمٰن کہ اگر کسی نے یہ کام تھی تعلیق تو طلاق والی ہے گزشتہ کل جو دن گزر گیا حال یہ تھا کہ گزشتہ کل میں اس شخص نے اسے نکاح کر لیا تھا اس شخص نے ولو تضو جہاں اگر جناب اس نے نکاح کر لیا ہو سے اول من امسی گزشتہ گزرے ہوئے کل کے اول وقت میں گزشتہ گزرے ہوئے دن کے اول وقت میں اس نے اسے نکا کر لیا وقع فوراً طلاق واقع ہو جائے گی وقع اسی گھڑی طلاق واقع ہو جائے گی کیوں کیونکہ اس صورت میں ما ہو کیونکہ اس صورت میں اس نے نہیں منسوب کیا نہیں نسبت کی اپنے کلام کی الحال ایسی حالت کی طرف ایسی حالت کی طرف منافیت تین جو طلاق کے منافی ہو نہیں یہاں تو بالکل ٹھیک جی ہے کیونکہ اس وقت تو وہ جی آواز آ رہی ہے صاحب جی اچھا میں یہ ارض کر رہا تھا کہ اگر اس نے یوں کہانتی تالکُ المسی بات بھی سمجھ میں آ رہی ہے ہم کہاں تھے آپ کو پتا ہے نا ہم کہاں ہیں اور کون سا مسئلہ چل رہا ہے جی تو اگر کسی نے یہ کہا انتی طالخ المسی تجھے طلاق تو طلاق والی ہے گزشتہ کل جو دن گزر گئے اس میں حال یہ ہے کہ اس نے اس دن میں یعنی کہ گزشتہ کل امس کے اندر اول وقت میں نکاح کر لیا تھا تو اس حالت میں فوراً طلاق واقع ہو جائے گی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر اس نے ایک ایسے زمانے کی طرف اپنے کلام کو منسوخ کیا ہے جس زمانے کے اندر وہ طلاق کا مالک تھا جس, جس زمانے کے اندر وہ طالب کا مالک تھا یہاں پر اس کا کلام اس کا کلام اس حالت کے منافی نہیں اس حالت کے منافی نہیں ہے بلکہ بالکل مناسب ہے بلکہ بالکل مناسب ہے اس لیے یہاں پر طلاق واقع ہو جائے گی نہ کیونکہ اس نے اپنے کلام کو منسوب نہیں کیا حالت کی طرف منافی جو طلاق کے منافی ہو بلکہ یہاں تو بالکل مناسب حالت کی طرف اس نے طلاق کو اپنے کلام کو منسوب کیا ہے لہٰذا یہاں طلاق واقع ہو جائے گی اور دوسری بات یہ کہہ رہے ہیں کہ ولاح یہاں پر یہ بھی ممکن نہیں کہ اس کی بات کو درست قرار دینے کے لیے خبر بنا لیں یہ بھی یہاں پر جناب ممکن نہیں کیونکہ یہاں تو وہ مالک تھا پہلی صورت میں تو وہ مالک نہیں تھا اس لیے اس کو خبر بنا لیا گیا تھا اس کے کلام کو تو مصنف علیہ رحمتہ فرما رہے ہیں یہاں وہ بھی ممکن نہیں کہ اس کو کوئی اور خبر بنا کے پیش کیا جائے فکانا ان شاء لہذا یہ تو انشاء ہے یہ کیا ہے انشاء ہے وجہ کیا ہے انشا فی الماضی انشاء الی الحال کہ ماضی کے اندر کوئی اگر انسان انشائیہ کوئی کلام بولے یعنی کہ اور اس کو ثابت کرے ماضی کے زمانے میں کوئی انشائیہ کلام بولے اور اس کو ثابت کرے ماضی کے زمانے میں تو وہ انشاء ان فی الحال وہ انشاء فی الحال ہی ہوتا ہے وہ انشاء ہمیشہ فی الحال ہی ہوتا ہے یعنی کہ انشا پیدا کرنا چاہے ماضی کے زمانے میں مثال طور پہ اپنی بیوی سے یوں کہے کہ تلق کہ تجھے طلاق ہے یا تلق تو میں نے تجھے طلاق دی کب ماضی کی ماضی کی بات کرنا چاہے ماضی کی حالانکہ دے ابھی رہا ہے اور اس کو ثابت ماضی میں کرنا چاہے انشاء ابھی یا اپنے وکیل سے کہے تلق ہا کہ تُو میری بیوی کو جا کے طلاق دے دے اور اس کو ثابت کرنا چاہے ماضی میں کہ بھائی یہ تو میں نے بات ماضی میں کی تو نہیں ماضی میں بھی انشاء ماضی میں بھی انشاء جو ہوگا وہ فی الحال ہی مانا جائے گا فوراً مانا جائے گا حال کے زمانے میں اس انشاء کو مانا جائے گا یہ فرمارے والے انشا فی الماضی ماضی کا انشاء انشاء فی الحال حال کا انشاء ہوتا ہے ماضی میں انشاء حال میں انشاء ہوتا ہے فیا کا فوراً طلاق واقع ہو جائے گی ولو پالا اور اگر کسی نے کہا تالکن تجھے طلاق ہے تو طلاق والی ہے قبل انتظم ہو جا کی انجا کی اس سے پہلے کہ میں تجھے نکاح کروں میں تج نکاح کروں اس سے پہلے تو طلاق والی ابھی دیکھیں عجیب قسم کا بیوقوف اس طرح کا کلام ہے کہ تجھے تو تلاق والی ہے قبلہ اس سے پہلے کہ انتا زب ہو جا کی نکاح ہونے سے پہلے تو طلاق والی بھائی نکاح ہونے سے پہلے یہ طلاق کا مالک ہی نہیں لہٰذا یہاں بھی اس نے اپنے کلام کو ایک ایسی صورت ایک ایسی حالت کی طرف منسوخ کیا جو طلاق منافی ہے جو طلاق کے منافی ہے کیوں, کیوں طلاق کا اس وقت مالک ہی نہیں ہو نکاح سے پہلے انسان طلاق کا مالک ہی نہیں ہوتا تو یہی مصنف علیہ رحمہ فرما رہے ہیں کہ انتی پی تو طلاق والی ہے قبل ان قبلہ ہو جا کی اس سے پہلے کہ میں تُسے نکاح کروں لم یغآ کوئی چیز واقع نہیں ہوگی دہ حالت منافیتی کیونکہ اس نے اپنے کلام کو منسوب کیا ہے کہ حالت کی طرف جو طلاق کے منافی تھی فسارا بس اس کا کلام ہو گیا کما اس طرح اس جیسا کہ اذا لا جب کسی نے کہا جب کسی نے اپنی بیس کہا کہ تلق تو کی میں نے تجھے طلاق دی وانا سبھی جو اس حال میں کہ میں بچہ تھا میں نے تجھے تلاق دی حال میں کہ میں بچہ تھا اونا امن اونا امن یا اس حال میں سویا ہوا تھا تو یہ دونوں صورتیں اس طرح کی ہیں بچے کی طلاق موت نہیں سوئے ہوئے کی طلاق بھی نہیں تو لہذا ان کی جس طرح یہ کلام بوتبر نہیں ہے اور اس نے ایسی حالتوں کی طرف اپنے کلام کو منسوب کیا ہے جو حالت طلاقِ منافی ہے بالکل اسی طرح اوپر والی صورت انب ہو جا کی والی صورت بالکل دونوں ایک جیسی ہے دونوں کے اندر اس نے کی منسوخ کیا جو حالت طلاقِ منافی تھی جو حالت طلاق منافی تھی ہاں یا شخبار علامہ زکر کرنا ان کو کسی طرح خبر بنا کے درست قرار دینا یہ ہو سکتا ہے علامہ زکرنا جس طرح کہ ہم نے پہلے ذکر کر دیا جس طرح ہم نے وہاں خبریں بنائی تھی ان کو خبر بنا جا سکتا ہے وہی طرح جس طرح وہاں پر ہم نے کہا تھا کہ انتالی خن یہ خبر دینا ہے نکاح قبل تصور اس بات کی بات کی یہ جناب خبر دینا ہے کہ نکاح معدوم ہے نکاح کرنے سے پہلے نکاح معدوم ہے نکاح کرنے سے پہلے انتی انتظاہ کے اندر اور کوئی بھی خبر بنا کے یعنی کہ ان کو پیش کیا سک... جا سکتا ہے تاکہ اس شخص کا کلام لگونا ہو ولو وا اگر کسی نے یوں کہا انتی انتقن تو طلاق والی ہے ما لم معلم اتلقن... ما لم کی اتلقن... تو طلاق والی ہے جب تک کہ میں تجھے طلاق نہ دوں تو طلاق والی ہے جب تک کہ میں طلاق نہ دوں یا یوں کہا کہ انتالی کو متا لم اکی کہ میں تو والی ہے جب تک کہ اس کا بھی وہی ترجمہ ہے مالم جس وقت متا جب تک یا جس وقت تک میں تجھے تلاک نہ دوں جب تک میں تجھے طلاق نہ دوں تو تلاق والی ہے جب تک میں تجھے تلاک نہ دوں تو تلاق والی ہے. یا یوں کہا متا معلم متعلق کی یا یوں کہا معلوم متعلق طلاق والی ہے کہ جب تک میں تجھے طلاق نہ دوں بس قطع اور خاموش ہو گیا اتنا الفاظ کیا کہ کیا ہو گیا خاموش ہو گیا تو تلقت طلاق ہو جائے گی تلخت طلاق ہو جائے گی دیکھیں نا اس نے کہا کہ جس وقت میں تجھے طلاق نہ دوں تو طلاق والی ہے جس وقت میں تجھے طلاق نہ دوں تو کیا ہے طلاق والی ہے اب اس صورت کے اندر پوری زندگی اگر یہ مسلسل طلاق دیتا رہے ایک منٹ کے لیے بھی خاموش نہ ہو تب تو وہ بیچاری عورت محفوظ رہے گی اور اگر یہ ایک منٹ کے لیے بھی خاموش ہو گیا تو وہ عورت محفوظ نہیں رہے کیونکہ اس نے کہا کہ تو طلاق والی ہے جس جس وقت میں تجھے طلاق نہ دوں یعنی کہ جو بھی ایسا وقت آئے گا جس میں طلاق نہیں دے گا کوئی بھی ایسا وقت آئے گا کوئی بھی ایسی گھڑی آئے گی کوئی بھی ایسا زمانہ آئے گا تو اس زمانے کے اندر وہ عورت جو ہے وہ متعلقہ ہو جائے گی اس کو طلاق پڑ جائے گی کیوں کیوں کہ اس نے دیکھی شرط ایسی لگائی ان تو طلاق والی ہے معلوم جس وقت میں تجھے طلاق نہ دوں یا جب تک کہ میں تجھے طلاق نہ دوں یعنی کہ جب بھی ایسا کوئی بھی زمانہ اور کوئی بھی وقت اور کوئی بھی گھڑی ایسی آئے گی جس میں طلاق نہیں بول رہا طلاق نہیں بول رہا طلاق نہیں دے رہا تو عورت پر طلاق واقع ہو جائے گی اور طلاق ہو گی اس لیے فرمایا وسا تھا اور یہ خاموش ہو گئے اتنا تو وہ زمانہ آ جس میں طلاق نہیں دے رہا تو تر نکت طلاق ہو جائے گی بات سمجھ میں آ <تصفيق> <تصفيق> لأنه اس لیے کہ عضافت طلاق اس نے طلاق کو منسوخ کر دیا زمان خالن تطلیغی ایسے زمانے کی طرف جو خالی تھا طلاق دینے سے جو خالی تھا طلاق دینے سے ایسے زمانے کی طرف اس نے طلاق کو منسوخ کیا کہ جو بھی زمانہ خالی ہوگا طلاق دینے سے اس زمانے میں تجھے طلاق ہے وقت وجیدہ حص سکا تھا اور تحقیق وہ زمانہ پایا گیا جیسے ہی خاموش ہو گیا جیسے ہی یہ خاموش ہو گیا وہ زمانہ پایا گیا ل... اگلا مسئلہ جو وقت جی آگے ایک اور دلیل دے رہے ہیں ان کلی متا متا اور و متا اس نے اپنے اس کلام کے اندر دو قسم کے الفاظ استعمال کیے ایک متا اور دوسرا استعمال کیا متاما فی وقتی متا اور متا یہ دونوں وقت کے اندر استعمال ہوتے ہیں سریش فی وقتی یہ بالکل واضح ہے وقت میں استعمال ہونے کے لیے یہ کہ یہ دونوں جو الفاظ ہیں یہ وقت کے لیے استعمال ہوتے ہیں لنحما مین ضروفِ زمانی اس لیے کہ یہ دونوں زرف زمان میں سے ہیں یہ دونوں کس کے، کس میں سے ہیں زرف زمان میں سے زمانے سے اس کا تعلق ہے وقت سے ان کا تعلق ہے وقزا اسی طرح کلیمت ماں ماں کا جو کلمہ ہے وہ بھی لقتی وقت کے لیے آتا ہے ماں کا کلیما بھی کس کے لیے آتا ہے وقت کے لیے آتا ہے اور اس نے تین قسم کے الفاظ اپنے کلام کے اندر استعمال کیے تھے ایک تو ماں اور دوسرا متا اور دوسرا متا ماں تو تین قسم کے اس نے الفاظ استعمال کیے اور تینوں کے تینوں کلیمے ضرف کے لیے ہیں وقت کے لیے ہیں تو لہٰذا اس لیے اس کو طلاق واقع ہو جائے گی کیونکہ اس نے زمانے کی طرف منسوخ کیا ہے کہ ایسے زمانے کی طرف منسوخ کیا ہے کہ جو خالی علی تکلیف ہو طلاق دینے سے خالی ہو اور تینوں کے تین لفظ زمانے ہی کے لیے استعمال ہوتے ہیں یہ مصنف علیہ نے مزید دلیل دی کال اللہ تعالیٰ پھر اللہ تعالیٰ کے قرآن سے ایک شاہد پیش فرما رہے ہیں کہ معدم تو شیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا معدم تو ایا جب حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے علیہ السلام نے فرمایا تھا قَالَ اور بسلاتی و زکاتی وسلاتی و زکاتی معدم توحیا کہ میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں نماز ادا کروں میں زکات دوں معم تو حیا یہاں پر بھی ما وقت کے لیے آئے جس وقت تک میں زندہ رہ جس وقت تک میں زندہ رہوں تو یہاں پہ اللہ رب العزت نے اپنے کلام پاک کے اندر ماں کو وقت کے لیے استعمال کیا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ماں بھی وقت کے لیے اور ظرف کے لیے استعمال ہوتا ہے اے وقت الحیاتی ما تو حیا کی تفسیر اے سے کر دی کہ ما تو حیا کی تفسیر کیا ہے کہ میں اللہ رب العزت کے میں نماز پڑھوں زکات دوں ما تو حیا اے وقت الحیاتی جب تک کہ میں زندہ رہوں تو یہاں پر بھی ماں جو ہے وہ کس کے لیے آیا ہے وقت کے لیے آیا ہے زمانے کے لیے ولا اگر کسی اگر میں تجھے تلاق نہ دوں تو تلاق والی ہے شرط یہ ہے کہ میں تجھے تلاک نہ دوں میں اس کا ایک اور آسان سا ترجمہ کرتا ہوں جس سے بات آپ کو انشاءاللہ اتنی سمجھ میں آ جائے گی بالکل سمجھ میں آ جائے گی صوفی سے سمجھ میں آ جائے گی دیکھیے میں اس کا اور ترجمہ کرتا ہوں وہ ترجمہ بنتا نہیں ہے لیکن میں کر رہا ہوں وَلَوْ <تَعْلِكُن> اگر کسی شخص نے کہا کہ انتلاق والی ہے اگر میں تجھے طلاق نہ دے سکوں اگر میں تجھے طلاق یہ میں اپنی طرف سے ایک ترجمہ کر رہا ہوں یہ جو ہے نا بنتا نہیں ہے ترجمہ تو بنتا ہے علم اتل اگر میں تجھے طلاق نہ دوں ترجمہ تو یہ بنتا ہے لیکن میں اس کا ایک ترجمہ کر رہا ہوں تاکہ بات بالکل واضح ہو جائے کہ انتی تجھے طلاق ہے ان اگر میں تجھے طلاق نہ دے سکوں اگر میں تجھے طلاق نہ دے سکوں تو طلاق تو والی ہے طلاق والی اب دیکھنا بات کتنی واضح ہوگی اور انشاءاللہ کھل کر سامنے آئے گی اور بالکل وضاحت بالکل اس کے اندر سمجھنے کے اندر کوئی دشواری ہوگی نہیں آرام سے سمجھ میں آ جائے گی اگر یہ ترجمہ کریں کہ انتی تالکن تو طلاق والی ہے اتلقی اگر میں تجھے طلاق نہ دے سکوں اگر میں تجھے طلاق نہ دے سکوں تو طلاق تو والی ہے یہ الفاظ کسی نے کہہ دی تو مصنف علیہ الرحمہ فرمایا لمۃ و اس عورت کو طلاق نہیں ہوگی یا متا یہاں تک کہ وہ مر جائے یہاں تک کہ اس کو موت آ جائے یہاں تک کہ وہ موت آ جائے کیوں کیونکہ بھائی اس نے کہا تھا کہ تو طلاق والی ہے اگر میں تجھے طلاق نہ دے سکوں اگر میں تجھے طلاق نہ دے سکوں تو موت آ جائے اس وقت تک موت سے پہلے پہلے اس بات کا اہتمال ہے کہ وہ طلاق دے سکتا ہے وہ طلاق دے سکتا ہے لیکن جب موت آ جائے گی اس کے بعد اس کا ایک کلاب پورا ہو جائے گا کہ اب وہ طلاق نہیں دے سکتا اب وہ طلاق نہیں دے سکتا تو لہذا اس وقت جا کے طلاق واقع ہوگی اس وقت جا کے طلاق واقع ہوگی کیوں لِأَنَّ الْعَدْمَ لا تحق کو اللہ کیونکہ طلاق کا نہ دینا عدم تطلی طلاق کا نہ دینا لایت حق یہ تحقق نہیں پا سکتا یہ وجود میں نہیں آ سکتا اللہ مگر اس صورت میں ہی آ سکتا ہے بلیاسی انل حیات جب وہ اپنی زندگی سے مایوس ہو جائے طلاق کا نہ دینا یہ متحق نہیں ہو سکتا مگر اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب وہ اپنی زندگی سے مایوس ہو جائے جب وہ اپنی زندگی سے مایوس ہو جائے وہ شرط اور یہی شرط ہے اس نے یہی تو شرط ہرائی تھی کہ جب میں تجھے طلاق نہ دے سکوں اس وقت تو طلاق ہے تو یہ کب نہیں دے سکے گا جب یہ بالکل جو ہے وہ مناز موت میں ہوگا اس وقت یہ اس بات پہ قادر نہیں رہے گا آخری لمحات کے اندر اس سے پہلے تو جناب یہ اور اس کی یہ جو اس کا کلام ہے کہ جب میں تجھے طلاق نہ دے سکوں اس کا تحقق اس شرط کا تحقق اسی وقت ہوگا کہ جب یہ موت کے وادی کے اندر چلا جائے گا موت کی وادی میں ہو جائے گا اسی وقت یہ کلام تحقیق ہوگا اسی وقت یہ شرط پائی جائے گی اس نے کہا نا تو طلاق والی اس وقت ہوگی تجھے طلاق اس وقت ہے کہ جب میں تجھے طلاق نہ دے سکوں میں اس قابل نہ رہوں کہ میں تجھے تلاک دوں تو یہ اسی وقت ہوگا جب وہ مر جائے اس سے پہلے پہلے تو یہ ہو نہیں سکتا اس سے پہلے پہلے تو کبھی بھی دے سکتا ہے اس سے پہلے پہلے تو کبھی بھی یہ طلاق الفاظ بول سکتا ہے لیکن جب یہ اپنی زندگی سے مایوس ہو جائے گا اس وقت یہ الفاظ نہیں بول سکتے بول سکے گا اور اس وقت جا کے یہ طلاق واقع ہوگی مجھے لگتا ہے بات سمجھ میں آ گئی کمافی بالکل اسی طرح ہے جس طرح کہ کسی نے کہا علم آتیل بسرا بسرا تجھے انتکال تو طلاق والی ہے علم آتیل بسرا اگر میں بسرا نہ آؤں اگر میں بسرا نہ آیا تو طلاق والی ہے تو یہ کلام بھی موت کے وقت ہی متحق ہوگا موت کے وقت ہی پایا جائے گا بھائی اس سے پہلے پہلے موت کے وقت سے پہلے پہلے تو یہ والی جو شرط ہے پائی جا سکتی یہ, یہ والی شرط موت کے وقت ہی پائی جائے گی کہ بھئی مر جائے گا تو اب وہ بسرا نہیں آ سکے گا اس سے پہلے پہلے تو آ سکتا ہے اس سے پہلے پہلے تو آ سکتا ہے اس نے کہا کہ تجھے اس وقت طلاق ہے کہ جب میں بسرا نہ آ سکوں جب میں بسرا نہ آ سکوں جب میں شہر بسرا میں نہ آ سکوں گا اس وقت تجھے طلاق ہے تو لہذا یہ اسی وقت نہیں آ سکے گا جب یہ مر جائے گا یا جب زندگی سے مایوس ہو جائے گا بات سمجھ میں آ رہی ہے جی یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی تو میں دوبارہ دو رہا ہوں تو یہ اسی وقت متحقق ہوگا نا جب وہ موت آ جائے گی کیونکہ یہ شرط ہی اس نے اس طرح کی لگائی ہے یہ دیکھے نا اس نے یہ شرط لگائی کہ تو طلاق والی ہے اگر میں طلاق نہ دے سکوں تو طلاق بندہ کب نہیں دے سکے گا جب وہ مر جائے گا اس سے پہلے پہلے تو دے سکتا ہے اس سے تو دے سکتا ہے یہ والی جو شرط ہے نہ دے سکوں یہ موت کے وقت ہی اس کا ہو سکتا ہے اسی وقت ہی جا سکتا ہے اسی طرح اگر کسی نے کہا کہ تو طلاق والی ہے اگر میں بسرا نہ آ سکوں تو کب نہیں آ سکے گا بھی? وہ اس وقت ہی نہیں آ سکے گا جب اسے موت آ جائے گی دوسری ایک اور بات مصنف الحمت عورت کا مرنا بھی آدمی کے مرنے کے مرتبے میں ہے مثال طور پہ شوہر نہیں مر شوہر تو زندہ ہے عورت اگر فوت ہو گئی تو اس کے فوت ہونے سے چند گھڑی پہلے طلاق واقع ہو جائے گی چند گھڑی پہلے تلاک طلاق... کیوں جب عورت مر جائے گی جب عورت مر جائے گی تب بھی یہ شرط پائی جائے گی کیونکہ اب یہ نہ تو شہر یہ والی جو اس نے بات کہی تھی کہ تو طلاق والی ہے کہ اگر میں تجھے طلاق نہ دے سکوں یعنی اگر میں تجھے طلاق نہ دے سکوں بھی متحق ہو جائے گا جب عورت مر جائے کیونکہ جب مر گئی تو بھی نہیں دے سکے گا جب مر گئی تو کیا اس کی خبر کو دے گا نہیں دے سکے گا نا اگر عورت مر گئی تو اس وقت بھی یہ نہیں دے سکے گا اس لیے مصنف علیہ الرحمان نے فرمایا وہ مئو بھی منزلاتی عورت کا مرنا مرد کے مرنے کے مرتبے میں ہے چاہے عورت مرنے کہ یعنی زندگی سے نا امید ہو جائے چاہے مرد نا امید ہو جائے دونوں صورتوں کے اندر طلاق واقع ہوگی اور کسی صورت میں طلاق واقع نہیں ہو سکتی ہوا صحیح یہی صحیح ہے یہی صحیح قول ہے ولو ولا اگر کسی نے وہ صحیح سے اس بات کی طرف جا ہے کہ بعض لوگ یوں فرماتے ہیں کہ صرف اس کا تعلق مرد کی موت سے ہے آدمی کی موت سے عورت کی موت سے نہیں مصنف الرحمٰن نہیں عورت کی موت سے بھی اس کا تعلق ہے اور یہی صحیح کون ہے وََخلا اگر کسی شخص نے کہا انت کی تعلیم والی ہے اذا لم جب کہ میں تجھے طلاق نہ دوں ازا کا لفظ استعمال کیا او ایزا معلم کہ میں تجھے طلاق نہ دوں تو تلق اس کو طلاق نہیں ہوگی حتہ یا منہتا یہاں تک کہ یہ مر جائے اندا بلیفت رحمہ اللہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک جبکہ صاحبین صاحب اللہ فرماتے ہیں تو تلّو شی سکاتا جیسے ہی وہ خاموش ہوا تو طلاق ہو جائے گی صاحب ان اللہ یہ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی خاموش ہوا انسان طلاق ہو جائے گی کیوں لا کلیم تا ازا لوقتی کیوں کہ ایزا جو لف... ازا کا جو کلمہ ہے یہ وقت کے لیے آتا ہے جس طرح متا اور مطا ماں کا کلیمہ وقت کے لیے آتا ہے <coughs> بالکل اسی طرح اذا کا کلیمہ بھی وقت کے لیے آتا ہے اور شاہد پیش کر دیا دلیل پیش کر دی قرآن کریم سے قال اللہ تعالی اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا اذا الشمس کو سکویر از اے شم سکویرت سکو جب سورج بے نور ہو جائے گا جب سورج بے نور ہو جائے گا تو یہاں پر اذا الشمس کو سکویرت وقت کے لیے ازا آیا ہے جس وقت سورج بے نور ہو جائے گا وقالا قائلهم وقالا قائلهم اور کسی کہنے والے نے یوں کہا شاہ را ویزا کری ہتن ویزا تکون کری ہتن اد آلحا جب کوئی مصیبت آتی ہے تو اد مجھے ہی بنایا جاتا ہے جب کوئی مصیبت آتی ہے تو مجھے ہی بلایا جاتا ہے وہ ایزا یوحاس الحسو اور جب حلوا پکایا جاتا ہے تو یدھ آ اس وقت جندب کو لیا جاتا ہے جب کوئی حلوہ وغیرہ اور میٹھی چیز بنائی جاتی ہے تو یوز آ اس وقت جنب کو بلا جاتا ہے اب اس سے استدلال دیکھیں صاحب نے کس طرح فرمایا و عزا تکون عبارت دیکھے و عزا تکون ایزا کے بعد تکن فیل ناقص ہے فعل مظاہرے ہے اور اس کے اوپر رفا پڑھا جا رہا ہے اس کے اوپر رفا پڑھا جا رہا ہے جبکہ اگر ایزا شرط کے لیے ہوتا اضاع شرط کے لیے ہوتا اور وقت کے لیے نہ ہوتا تو اس وقت ایزا تکن پڑھا جاتا کیونکہ جب شرط فعل مظاہرے پر داخل ہوتی جب بھی کوئی حرف شرط فعل مظاہرے پر داخل ہوتا ہے تو اس کا ایک عمل یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ فیر مظاہرے کے آخر میں جزم دے دیتا ہے وہ فیل مزارے کے آخر میں جزم دے دیتا ہے تو یہاں دیکھیں ایزا داخل ہوا اور اس کے بعد تکون تکن ہی رہا تکن نہیں ہوا یعنی جزم نہیں دی تو اس سے پتہ چلا کہ ایزا وقت کے لیے ہے شرط کے لیے نہیں اسی طرح اگلے اگلے فکرے کے اندر شاعر نے کہا وہ عزا یوساسو یہاں بھی یو نہیں بلکہ یحس ہونا چاہیے تھا یا حس ہونا چاہیے تھا یا یہ ہونا چاہیے تھا اگر اضاء شرط کے لیے ہوتا جبکہ یہاں پر بھی یو حاصو مظاہرے حالت پر ہی باقی رہا پھیلے مظاہرے کے اوپر جزر نہیں آئی جو اس بات کی دلیل ہے کہ ازا شرف کے لیے نہیں ازا شرط کے لیے نہیں بلکہ وقت کے لیے ہے تو یہ دو مثالیں از شم سکویرت اور دوسری ایزا تکون یو حاصو یہ دو مثالیں صاب رحم اللہ بطور اذا کا کلمہ متا اور متا ماں کے مرتبے میں ہو گیا ولہذا یہی وجہ ہے لو پالا اگر کسی نے اپنی زوجہ سے کہا انتظار تجھے طلاق ہے جب چاہے تجھے طلاق کے قبضے سے معاملہ نہیں نکلے گا بال قیام مین المجلسی مجلس سے کھڑا ہونے سے مجلس سے کھڑے ہونے کے ساتھ عورت کے ہاتھ سے معاملہ نہیں نکلے گا بلکہ اس کے ہاتھ میں ہی رہے گا بلکہ اس کے ہاتھ میں ہی رہے گا تو اس سے بھی پتا چلا کمافی قول کیوں کہ یہ کلام کمافی قول ہی اس کے اسی قول کی طرح ہے, اس کے اسی کلام کی طرح ہے متاشی जिस جس طرح کسی نے اپنی بیوی سے یوں کہا انت متاشی تو طلاق والی ہے تجھے طلاق ہے جب تو چاہے متا جس طرح متا وقت کے لیے ہے, استعمال ہوتا ہے اسی طرح اضابی وقت کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ صاحب رحمہ اللہ کی تین دلائل انہوں نے اپنے اس بات پر دیے کہ اذا وقت کے لیے ہے شرط کے لیے نہیں اذا وقت کے لیے ہے شرط کے لیے نہیں یہ صاحب رحمہ اللہ کے تین دلائل آئے پہلے قرآن سے انہوں نے استدلال کیا جس وقت سورج بینور ہوگا دوسرا پھر قائل کے شاعر کے ایک شعر سے وہ ایزا تکون کیونکہ یہاں پر بھی ایزا وقت کے لیے ہے شرط کے لیے نہیں شرط کے لیے نہیں اگر شرط کے لیے ہوتا تو تکونو تکون تکن ہو جاتا جبکہ تکون تکون رہا اور تیسری مثال انہوں نے اس اس استبلال کیا کہ ان پی تالکی کے اندر عورت کے ہاتھ سے معاملہ نہیں نکلتا جس طرح کہ ان پی متا متاشیتی کے کلام سے نہیں نکلتا تو پتہ چلا کہ ازا وب کے لیے یہ تین دلائل ہے صاحب رحی محمد اللہ کے صاحب رحی اللہ کے اب امام اعظم امام اعظم ابو حلیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کلیمت ایزا کہ جی ہم بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ اذا وقت کے لیے ٹھیک ہم نے مان لیا تسلیم کر لیا لیکن بھائی کبھی کبھار ایزا کا کلیما یہ شرط کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور کالا کام اب دیکھیں امام ابو حلیفہ رحمہ اللہ بھی استدلال کے طور پہ شعر لے کے آئے وسطنیما اغنا ربو کا بلغینہ و عزا تسب کا خساستا فتح جملی فتح جم اب یہاں دیکھے ویزا تسب کا وزا تسب یہاں پر ایزا نے آ کے جزم دے دیا تصب کیا دے دیا جزم دے دیا تو پتہ چلا یہاں پر ایزا شرط, شرط کے لیے ہے یہاں پر ایزا شرط کے لیے ہے یہاں پر, شرط کے, ہے یہاں پر شرط کے لیے تو امام ابو علی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ جس طرح اذا وقت کے لیے آتا ہے جس طرح اذا ضرف کے لیے آتا ہے اسی طرح اذا شرط کے لیے بھی آتا ہے جس طرح کے مصنف جس طرح کے شاعر کے اس قول کے اندر و اذا کا کے اندر دیکھیں آخر میں جزم دی آخر میں کیا دی جزم دی وہ ایزا تصب کا خصاصا جب تجھے کوئی حاجت کوئی ضرورت پہنچے کوئی مصیبت پہنچ جائے فتح جم علی صبر کر پستو صبر کر وسطنی مَا رب رَبُّكَ بلگنا اور استغنا क... کر استغنا پر... کر کا رب کا بلگنا کہ جو تیرے رب نے تجھے دے دیا ہے جو مال تجھے تیرے رب نے دے دیا ہے تو اس پر کفایت کر اس پر استغنا کر اس پر کفایت کر وَإِذَا رات صب کا خاصا اور جب تجھے کوئی حاجت کوئی مصیبت پہنچ جائے اے بندے اللہ کے سامنے صبر کر پس تو صبر کر تو یہاں پر ایزا تو سی کے اندر ایزا شرط کے لیے استعمال ہوا ہے باقی امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کیا کہتے ہیں اس کے لیے انشاءاللہ شاء اللہ کل ازمر و اللہ عالم بے حقیقت الکلام